تعلی جی بھلائی یا بہتری تک اقرام ہے تمام جکا جی عزت ہے جو, جی جو, جو دار مدار تھی جی خاندان تے نہ ہے قوم تے نہ ہے رنگ تے نہ نہ ہے کئی علاقے تے نہ ہے کئی بولی نہ نا ہے وہی ہے ان اکرم کم عند لا ہے اط کام تعاوع عزت جو لائق مستقبل پرہیز گارا جن کے دل میں خدا جو خوف آمان بھی معاشرے یہ لاڑکانہ کا پاکستان نیشنل سینٹر ہے جس میں ایک صاحب قومی اتحاد اور یکجہتی کے موضوع پر تقریر کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ سب لوگ برابر ہیں زہد و تقوا میں کوئی ایک دوسرے پر افضل ہو تو ہو رنگ نسل قوم اور زبان کے معاملے میں سب ایک جیسے ہیں تھوڑے سے لوگ تھوڑے سے مقرروں کی چھوٹی چھوٹی تقریریں سن کر رخصت ہوئے پتا نہیں کتنے لوگوں پر ان تقریروں کا کتنا اثر ہوا میں بھی ہال سے نکل رہا تھا کہ لاڑکانہ کے چاند کا میڈیکل کالج کے لڑکوں نے مجھے گھیر لیا اور اصرار کرنے لگے کہ چل کر ان کے کالج کی بدنظمی اور بدحالی اپنی آنکھوں سے دیکھوں میں گیا دیکھا طب کے مدرسے میں ہر چیز خلافے طب تھی ناقص فرنیچر اندھیرے بدبودار کمرے ٹوٹی پھوٹی تجربہ گاہیں جن میں نہ روشنی اندر لانے کا انتظام نہ تافن اور سیلن باہر نکالنے کا بندوبست اوپر سے لڑکوں کو یہ شکایت کہ چیر پھاڑ کے لیے لاشیں نہیں ملتی چھپکلیوں اور مینڈکوں پر مش کر کے ہم انسانوں کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے کچھ عمارتیں ادھوری پڑی تھیں جو مکمل تھیں وہ ڈھہی جا رہی تھیں لڑکے نوجوان تھے لہذا مشتعل تھے اور سارا الزام پرنسپل پر رکھ رہے تھے کینٹین میں ان کے ساتھ اس روز کی چائے کی آٹھویں پیالی پی اور اب نویں پیالی ہمارے مقدر کی طرح ہمیں لاڑکانہ کے پریس کلب کی طرف لے جا رہی تھی اچھے خاصے سبزہ کے درمیان پریس کلب کی اچھی خاصی عمارت میں ہم داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے شہر کے اچھے خاصے اخبار نویس احمد خان کمال بیٹھے ہیں کسی زمانے میں ہم اور وہ ایک ہی اخبار میں کام کرتے تھے ہم تو ادھر ادھر ہو گئے مگر احمد خان کمال جو سن پچاس میں لڑکانہ میں وارد ہوئے تھے وہیں جڑ پکڑ چکے تھے اب تو نہ صرف ان کا لب و لہجہ بلکہ شکل و صورت بھی سندھی ہو چلی تھی سندھی زبان میں ایک کتاب بھی لکھ چکے تھے خود بھی روانی سے سندھی بولنے لگے تھے پریس کلب میں احمد خان کمال سے دیر تک باتیں ہوا کی میں اسے کہہ رہا تھا کہ اوپر ڈیرہ غازی خان تک لوگ کہتے آئے ہیں کہ دریائے سندھ سے انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں آپ لاڑکانہ والے کیا کہتے ہیں یہ دریائے سندھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر دریائے سندھ نکال دیا جائے لاڑکانہ سے تو لاڑکانہ تھر کی کیفیت ہوگی جیسے تھر کیفیت ہے یہ ہوگی دریائے سندھ سے رائس کینال نکلتی ہے اور لاڑکانہ کی ساری معیشت کا دار و مزار اس رائس کینال پر ہے اس رائس کینال سے سے تعلق رائس کے نام سے ہی ہے وہ جتنی کلٹیویشن ہے وہاں وہ بیشتر یہاں پر جو ہے وہ ہے اپنی چاول کی کاشت چاول کی کاشت ہوتی اس سرائس کے انال سے اور وہ اس قدر زیادہ ہے کہ سدھ پورے سدھ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پیدا کرنے والا علاقہ جو ہے وہ لاڑکنا اور کیا چیزیں پیدا ہوتی یہاں پر چاول تو ایک یہ ہے کہ جو ہم جس کو باہر بھیج سکتے ہیں وہ چیز اس کے علاوہ لوکل مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جسے ہم گوبا کہتے ہیں امرود وہ بڑے بڑے کوالٹی کے ہوتے ہیں کھانے پینے کی باتیں بہت مشہور ہیں لڑکانہ کی اسے اردو میں کھویا है. یا ماوا بھی کہتے ہیں جو دودھ سے بنتا ہے تو وہ رتو دیرو رت و کا ماوا کہلاتا ہے وہ یہاں سے مطلب یہ بنتا ہے اور یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں وہ اپنی نوعیت کا ایک مخصوص قسم کا ماوا ہے खारी. مائی بھاگی کی آواز ہے ایسی اچھی لوک گلوکارہ پر سرزمین احمد خان کمال سندھ کے لوک ورثے کی بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہزاروں سال کی روایتیں جوں کی توں برقرار ہیں سندھ کے اس علاقے کے رسم و رواج کی باتیں کرتے ہوئے احمد کمال کا چہرہ دمکنے لگا یہ جہاں تک فوک میوزک یا روایتی کشتی جسے مل کہتے ہیں یا جو بھی روایتی لباس ہیں اب تک بالکل وہ کہ وہی وہ ہیں جو آج سے سیکڑوں سال پہلے تھے آج بھی وہی وہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آج بھی مطلب یہ کہ آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیے شہری علاقوں میں تو مطلب لوگوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے دیہی علاقوں میں چلے جائیے آپ کو وہی لباس نظر آئے گا تقریباً جو آج سے چار ہزار ڈھائی ہزار سال پہلے تھا آج بھی وہی گدھا گاڑی آپ کو بیل گاڑی نظر آئے گی جو موجود میں رکھی ہوئی آج بھی وہی بیل گاڑی آپ کو روڈوں پہ چلتی ہوئی یا رستے نظر آئے گی آج کل زیورات کے بھی جو چاندی کے زیورات ہاں بنائے جاتے ہیں بلکل وہی ہیں جو ڈھائی کے دوران موجود سے برامد ہوئے وہی آج بھی پہنتے ہیں اسی طرح وہاں مطلب یہ کہ جو بھی میوزک سے متعلق جو بھی چیزیں مطلب یہاں سے ملی ہیں آج بھی مطلب یہ کہ اسی طریقے سے وہی مطلب یہ کہ یک ایک ہوتا ہے خاص اور اس کو بجانا واقعی مطلب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک تار کے اوپر جو ہے وہ مطلب ساس کو بجانا لیکن آج بھی آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں کے مطلب یہ کہ صوفی قسم کے لوگ ہیں یا فقیر منش لوگ ہیں وہ مطلب اسی ایک تارے پر جو ہے وہ بجاتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ہے چپڑی کہلاتی ہے چپڑی ہوتی ہے لکڑی کے دو تختے چھوٹے چھوٹے سے جو ہاتھ میں آ جائیں کے اس کو مطلب یہ کہ ہاتھ میں لے کر اس کو گنگرو بندے ہوتے ہیں اس کو ہاتھ میں لے کر کے اس تارے پر اور چپڑی پر جو ہے وہ اتنی زبردست دھونے بجا لیتے ہیں دوسری مطلب یہاں جو ہے وہ ہے جس طرح شہائی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر مطلب یہ کہ دوسرا میوزک شہائی کے ٹائپ کا جو عام طور پر یہاں پر شادیوں میں یا خوشی کے موقع پر جو ہے وہ بجایا جاتا ہے اور ہو جما جو یہاں کا مشہور رقص ہے وہ اس میں جو ہے وہ شنائی وغیرہ کا اور ڈھول کا وہ ہوتا ہے کمبنیشن جس کے اوپر مطلب یہ کہ وہ جمال و رقص ہوتا ہے جمالوں کی بات ختم ہوئی تو نئی تحزیب کا موصل چھڑ گیا میں نے پوچھا کہ لڑکانا کے علاقے میں جدید تحزیب کے اثرات کیوں کر پہنچے ہیں احمد خان کمال کہنے لگے جدید تحزیب کے اثرات تو ایک حد تک تو مطلب یہ کہ میں نے گاؤں میں دیکھنے میں آئے وہ یہ تھا کہ اب سے کوئی بیس پچیس سال پہلے 20 سال پہلے کی بات کر لیں تو دہ, دہی علاقوں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن تو بیس سال پہلے دہی یہاں دہی علاقوں میں آیا ہی نہیں تھا ریڈیو کی بات یہ تھی کہ ایک آدمی ریڈیو لے کے آتا تھا تو گاؤں کے مطلب یہ کہ مختلف لوگوں سے ایک ریڈیو پر جو ہے وہ گانے اور وہ خبریں اپنے سنتے تھے آج اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اگر وہ پرانے قسم کا ہل بیلوں والا اگر کوئی آج بھی چلا رہا ہوگا نا تو اس بیل جو بیل کے اوپر جو وہ ہل لگا ہوا ہے اس ہل کے اوپر ایک بیل, وہ ریڈیو جو ہے وہ ٹنگوا ہوگا اس ریڈیو پر وہ جو ہے وہ اپنے بجا رہا ہوگا سن رہا ہوگا اور ہل اپنا جو ہے وہ چلا رہا ہوگا مگر نئی تہذیب جہاں بھی گئی اپنی خوبیاں اور خرابیاں اکٹھا لے کر گئی لاڑکانہ کے علاقے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے بیداری ضرور پیدا کی مگر ہر تصویر کی طرح اس کا بھی دوسرا رخ تھا میں نے احمد کمال سے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں وی سی آر بھی پہنچا ہے جی ہاں وی سی آر پہنچا ہے اور وی سی آر نے بھی مطلب یہ کہ بڑی پیدا کی ہے لوگوں میں لیکن اس کے برعکس یہاں خاص طور پر وی سی آر میرے خیال کے مطابق جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں وہاں تو کچھ سود ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہاں دہی ڈاکوں میں جو وی سی آر آیا تو اس نے بڑا مطلب یہ کہ وہ کیا آج اس کا اندازہ اس طریقے سے لگا لیں کہ ہمارے مطلب یہ کہ یہاں جو ڈاکو ہیں ڈوکیٹ جو ہیں آج کل بالکل اسی پیٹرن پہ یہاں ڈاکے ڈال رہے ہیں جو ہم مطلب یہ کہ وی سی آر میں انڈین فلموں میں آج سے دس سال پہلے دیکھتے تھے دس سال پہلے یہاں ڈاکو نہیں تھے لیکن بالکل اسی پیٹرن پہ وہ ڈاکے ڈالتے ہیں اسی پیٹرن رابع کرتے ہیں جو وہ مطلب یہ کہ بیس ہزار میں ہم دیکھتے ہیں احمد خان کمال صحافی ہونے کی مناسبت سے لاڑکانہ کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ ابھی میرا سوال ختم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا جواب شروع ہو جاتا تھا میں نے آخر میں سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے اس شہر اس ضلع اور اس علاقے کے لوگ کیسے ہیں لاڑکانہ کے کی لوگ کیونکہ میں نے لاڑکانوں کو ہوش سنبھالنے سے اب تک میں نے مطلب یہ کہ دیکھا اب تک میں دیکھا ہے لاڑکانے کے لوگ بڑے اچھے اور بڑے مطلب یہ کہ مہمان نواز ایک بات ان میں خاص طور پر ہے کہ کیونکہ یہ پولیٹیکل جا کر رہا ہے تو ہر مطلب یہ کہ یہاں آدمی کے ذہن میں اور ایک پولیٹکس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیٹکس کے ساتھ پیار بھی ہوتی ہے وہ پیار والی چیز بھی ہے جسے ہم پیار بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی ان کے درمیان موجود ہے اگر کوئی شخص لاڑکانہ کے کسی آدمی سے کسی گروپ سے کسی سے بھی برادری سے وہ ملے گا تو اگر اس نے مطلب یہ کہ اچھے لفظوں میں اس کو مطلب یہ کہ کیا اس سے اچھا بیہیویئر رہا تو اس کے برعکس وہ جو اس کے اپنے متعدد طور پر دیں گے جواب میں جو کچھ دیں گے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا اس کے برعکس اگر لاڑکانہ کے لاڑکانہ کے کسی آدمی سے کسی فد سے کسی گروپ سے کیا, کسی کے برادری سے اگر آپ نے رویہ مطلب یہ کہ کرست لہجے بات کی اور کی تھی تو اس کا جواب اس سے زیادہ کرست مطلب اس میں ملے گا یہ لاڑکانے کی بڑی کوالٹی رہے گی اور یہ ایک چیز اور بڑی مطلب ایک عجیب سی ہے جو آج تک میں سوچتا ہوں جو میرے مطلب سمجھ میں خود نہیں آئی یہاں کا مزاج یہ رہا کہ ہمیشہ لاڑکانے والوں کو جو نقصان پہنچا وہ لاڑکانے والوں نے باہر والوں سے پہنچوایا یہ بڑا ایک تاریخی مطلب میں اہمیت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یوں کہ شاہنواز بھٹو لاڑکانے کی شخصیت تھے وہ یہاں پر مطلب یہ کہ ممبر وغیرہ جو ہے منتخب ہوتے تھے پراونس کے اور اس کے تو شیخ عبد المجود سندھی کو یہاں کے لوگوں نے لاڑکانہ کے لوگوں نے حیدرآباد سے بلوایا اور حیدرآباد سے بلا کر کے ان کے مقابلے میں کھڑا کیا اور انہیں ہروایا اس کے بعد نمبر آتا ہے کھوڑوں کا مرحوم ذوالفقاری بھٹو صاحب جو ہمیشہ لنڈن میں رہے لنڈن میں رہتے تھے ان کو مطلب یہ کہ پھر سیاست کے لیے یہاں بلایا گیا یہاں بلانے کے بعد ان کے ذریعے ان کو سیاست میں لے کے آیا گیا ان کو مطلب یہ کہ یہاں لا کر کے اور کھوڑو جو یہاں دو تین سے زائد, زائد مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے بڑے اہم عہدوں پر مرکز میں بھی فائز رہے انہیں ان کے ہاتھوں شکست دلائی گئی اچھا میں کس درمیان رہ گیا اس کے بعد کھوڑو کھوڑوں کو جب سیاست میں آیا تو اس درمیان میں قاضی فض اللہ کو جو فاروق تحصیل تھے نوشیر و فیروز کے علاقے سے حیدرآباد میں ان کی وکالت نہیں چلتی تو انہیں یہاں بلایا گیا ان کو مطلب یہاں بلا کر کے کھوڑوں کو شکست دلائی گئی اور پھر بھٹوسا کو ذریعے قاضی اور کھوڑوں کو دونوں کو بھٹوسا کو ذریعے شکست دلائی گئی اور یہ غالباً میرا خیال ہے کہ یہ اثر صرف لاگنے والوں نے کیوں قبول کیا کیونکہ ہمیشہ سندھ کی سیاست تو یہ رہا ہے کہ سندھ کے جو بھی حاکم ہوتے تھے انہیں شکست دلانے کے لیے سندھ کے لوگ باہر سے لوگوں کو بلوا لیتے تھے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یہاں کلوڑوز کو باسیس کو فلاں کو جن کو نقصان پہنچا وہ باہر کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں نے بلوا کر کے وہ نقصان پہنچایا بالکل وہی تاریخ جو ہے وہ یہاں دہرائی جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور باہر سے وہاں کے لوگوں کو چل جاتا ہے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اور آگے یہ ہوا کہ ہماری اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد ایک روز احمد خاں کمال نے ایک اخباری کانفرنس میں شرکت کی جس کے بعد وہ ایک دوسرے صحافی کے ہمراہ کانفرنس کی خبر بھیجنے کے لیے شہر کے تار گھر جا رہے تھے کہ دن دہاڑے سب کی نظروں کے سامنے کچھ لوگوں نے ان پر گولیاں برسائیں خون میں لت پتھ وہ دونوں وہیں گرے اور مر گئے